کتاب النکاح سے یہ میری آواز آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے اوکے ٹھیک انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب النکاح الفصل الاول ان بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا منكم اغض لم يستطع فعليه فعليه له عليه یہ ہے کتاب النکاح نکاح کہتے ہیں عقد کو ایک اگریمنٹ کو تو یہ نکاح کا کیا ہے یہ معنی ہے لغوی اور اصطلاحی معنی ہے ایک اس دیواجی بندن میں آنے کا نام کیا ہے نکاح ہے اور نکاح کے لیے پھر تین شرطیں ہیں پہلی شرط ہے ایجاب اور قبول دوسری شرط ہے مہر اور تیسری شرط کیا ہے گواہوں کا گواہ نہ ہو بیج میں تو یہ نکاح نہیں ہوتا اسی طرح نکاح ہو تو مہر مقرر نہ ہو بغیر مہر کا نکاح نہیں ہوتا اسی طرح نکاح ہو تو پھر ایجاب و اقبول نہ ہو تو یہ بھی نکاح نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے نکاح کے اندر یہ تین شرطیں ہیں اور تین شرطوں کا یہ غور رکھنا چاہیے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو فصل اول مصنف رحم اللہ ذکر فرماتے ہیں جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا کہ فصل اول اور ثانی صاحب مصابی نے بھی یہ ذکر کر دی ہے تیسری فصل جو ہوتی ہے یہ صاحب مشکلات نے پھر اس میں کیا کیا ایک اضافہ کر دیا فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا ایک ہے نکاح کرنا ایک ہے نکاح سے دور رہنا جس کو تخلی کہتے ہیں یا تبطل کرتے ہیں تو تخلی کرنا ایک سیٹ پہ رہنا عبادت کے لیے تو یہ نکاح بہتر ہے یا بالکل نکاح نہ کرنا بہتر ہے ہمارے مذہب میں دین اسلام میں نکاح کرنا ایک مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلی کرنا اس سے عبادت کے لیے جس کو رحبانیت کہتے ہیں اس کے اسلام میں کیا نہیں ہے اجازت نہیں ہے پہلے ادیان میں شاید تا بھی نہیں ہے اس میں اس لحاظ سے نکاح کرنا کیا ہے یہ سنت ہے ابھی اس حدیث میں افادیت اور اس کی جو نکاح کرنے کا کیا ہے حکم ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عبداللہ البن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہاں جی نوجوان طبقے کو کیا معاشر شباب اے جماعت جوانوں کا شباب جمع شاب کی ہے وہ شاب بن عربی میں جوان کو کہا جاتا ہے اے نوجوانوں کی جماعت من امین منکم ملبا ہر وہ انسان جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے البا اطا سے مراد کیا ہے اس میں مختلف لغات ہے اس سے مراد یا تو جمع مراد ہے یا اس سے مراد بوعت ہے یعنی ٹھکانا دینا جو ٹکانہ دے سکتا ہے اپنی بیوی بی کو رکھ سکتا ہے اس کو پال سکتا ہے روٹی کپڑا مکان دے سکتا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہو تو پھل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس چاہیے اس کو کیوں نکاح کر لے یعنی مالی اور جانی استطاعت اس کے پاس ہے ہاں جی تو لہٰذا اس کو پر کیا ہے نکاح کرنا اس پہ لازم ہے ضروری ہے فائدہ کیا ہے جب نکاح کر لے گا بھائی نہ ہو اغد بسر کیونکہ نکاح کرنے سے اس کی آنکھوں کی کیا ہو جائے گی آنکھیں کنٹرول ہو جائیں گی بد نظری سے بچ جائے گا کیونکہ جو بد نظری کی جاتی ہے کسی غرض سے کی جاتی ہے وہ غرض جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بد نظری سے کیا ہو جائے گا بچ جائے گا آد بول بس اور یہ فائدہ ہے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے بد نظری نہیں کرتا پھر کہ مقصود حاصل ہو گیا واہ سنل فرض اور اس کی شرم کے لیے یہ کیا ہے بچانے والی چیز ہے یعنی زنا وغیرہ سے بدکاری سے بچ جائے گا احسن ساتھ کے ساتھ ہے مضبوطی ہے اس کے, اس کے لیے اس کی شرمگاہ کے لیے مطلب اس کی شرمگاہ کس سے؟ یعنی حرام کا مو سے وغیرہ سے بچ جائے تو یہ نکاح کے افادیت ہے اور فائدہ سطح اگلی صورت یہ ہے جو انسان تمہیں سے استطاعت نہیں رکھتا نکاح کرنے کا یا باعت کا یعنی اپنی بیوی کو نہیں پال سکتا جسمانی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے فعال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا راستہ بتا دیا اس کا نسخہ بھی بتا دیا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے نہیں کر سکتے رکھے روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو قوائے شہوانی ہے وہ اس سے کیا ہو جاتی ہے کنٹرول ہو جاتی ہے جب قوت شہوانی اس سے کنٹرول ہوا تو انسان پھر کنٹرول میں رہتا ہے پھر غلط کاموں کی طرف نہیں بڑھتا بھائی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سوم جو ہے ان نہو میں زمیر سوم کو راجی ہے یہ روزہ رکھنا اس کے لیے نہو اس آدمی کے لیے ان یہ کیا ہے ویجا ہے ویجا سے مراد اس کے لیے وہ تسمہ ہے وہ باندھ لے گا اس کو اس کو کنٹرول کرے گا جیسے کہ کسی بوری میں کوئی چیز ڈالی تو اس کو گرنے سے بچانے کے لیے کیا, کیا جاتا ہے اس کو تسمہ لگا لیا جاتا اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو جب انسان روزے رکھتا ہو تو پھر یہ روزہ اس کے کی لیے کیا ہے گویا کہ گناہوں سے باندھ لیا گیا گناہوں کی طرف پھر یہ بڑھ نہیں سکتا کس کس کی, کی خواہشات نفسانی وہ مرتی ہے اس سے اور وہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بھی بتا دیا کہ وہ روزے رکھے ابھی روزے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی روزے رکھتے گئے یعنی گاہے گاہے بیچ میں رکھے اور بہتر اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ایامی 20 انسان شروع کرے ایامی 20 کا مطلب یہ ہے کہ ہر چاند کے حساب سے جو تاریخ اسلامی ہے تیرہویں تاریخ چودہویں اور پندرہویں ان تاریخوں کو روزہ رکھے مہینے میں تین دن تین دن جب رکھے گا تو گویا کہ ایک روزے کے بدلے میں دس روزوں کا ثاب ملتا ہے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا اس نے جب اسی طرح یہ رکھتا ہے تو پورا سال بھی روزے میں اس کا یہ شمار ہو سکتا ہے رکھے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ بھی مصنون ہے کہ ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھے نفلی روزہ پیر کا دن آ جائے تو روزہ رکھ لے جمعرات کا دن آ جائے روزہ رکھے جیسے کہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جس موسم میں بھی جائیں تو پیر کو اور رم... کس کو جمعرات کو دسلخوان لگتے ہیں مغرب نماز سے پہلے اور جیسے آزان ہو جاتی ہے تو افطار کرتے ہیں لوگ اکثر لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس انسان کا کیا ہے اقوت شہوانی وغیرہ وہ قوا جو ہے اس ساری کی ساری کنٹرول ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں کے لیے جو کہ استطاعت نکاح کا نہیں رکھتے تو اس کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا بتا دیا تو اس لحاظ سے اس سے مراد یہ ہے کہ روزے رکھ لے تب عورتوں سے تر کے نکاح وغیرہ یہ شریعت میں کیا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اگلے حدیث میں اس کا کیا ذکر آتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزعون پر رد فرمایا یہ اس کا جواب کہ اس نے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے تبت کی اجازت ہے تبتل کا کیا مطلب ہے یعنی منفرد رہنا عورتوں سے الگ تلق رہنا نکاح نہ کرنا یہ اجازت مانگی تھی تو لہذا حضرت صحابہ حضرت, صح... حضرت, صح... حضرت, صح... حضرت فرماتے ہیں اگر حضرت عثمان بن مزون کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تبت کرنے کا اجازت دیتے تو ہم اس تبت میں تھوڑا سا اور اضافہ کرتے مبالغہ کر لیتے ہم اپنے آپ کو خصی کر لیتے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے عورتوں کی طرف مہلام ختم ہو جائے جیسے کہ جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے یہ عمل ہم کر لیتے لیکن چون کے اسلام میں اجازت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان زون کو اجازت نہیں دی تبت کرنے کا لہذا اپنے آپ کو خسی کرنے کا بھی انسانوں کو اجازت نہیں ہے اس میں یہ فرمایا حضرت عثمان ابن مضون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے یہ وہ خوش قسمت صحابی تھے یو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے دود شریک بائی حضرت عثمان ابن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے واپس آ تھے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اس نے یہ وہ خوش قسمت صحابی ہے جو سب سے پہلے مہاجرین صحابہ میں سے یہی مدینے میں فوت ہوتے ہیں اور جنت البقی میں مدفون ہوتے ہیں جنت البقی کے اندر اولین مہاجرین میں سے پہلا مدفون صحابی یہ حضرت عثمان ابن مزعون ہے اگلی خوش خوش قسمتی اس کی یہ ہے کہ یہ جب فوت ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے قیت پڑی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتے پر بھوسا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کے چہرے پہ گرے تھے اگلی خوش قسمتی اس کی یہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا تھا قبر میں اتارنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے تھے اور اس کو پکڑ کے قبر میں رکھا یہ وہ صحابی ہے حضرت عثمان ابنی مزعون رضی اللہ تعالیٰ ہو اس سے اجازت مانگی تھی یا رسول اللہ میں بالکل نکاح نہیں کرنا چاہتا الگ تلگ رہنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا کیا ہے یعنی نکاح کرنا ایک مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفيق> متفق عليه ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فازفر بذات الدين طربت يداك متفق عليه جناب ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام طور پہ معاشرے میں جب نکاح کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ اسی عورت کے ساتھ بھی نکاح کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے چار چیزوں میں سے لوگ ایک چیز کو دیکھتے ہیں ارب ان چار خصال کو دیکھا جاتا ہے چار خصرتوں کو چار صفات اس میں دیکھے جاتے ہیں سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے لمحہ لحاظ کے مال کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں ایک امیر ترین خاندان کی لڑکی ہے لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہاں جی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے اور میرا نکاح اس خاندان میں کسی لڑکی کے ساتھ ہو جائے تاکہ وہ امیر ترین لوگ ہے تو میں بھی کس میں رہوں گا سہولت میں شاید مجھے بھی کیا ہے وہ آرام آرائشیں وغیرہ مل جائیں گی جو ان کو ملی ہوئی ہے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے والا صبح اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز لوگ دیکھتے ہیں اس کی حسب کو حسب سے مراد وہ خسائل ہے وہ اچھے صفات ہے جو کہ ان کے آبا اور اجداد میں پائی جاتی ہیں یعنی پشتی یہ لوگ ہیں یہ لوگ بہت بڑے کیا ہے صفات والے لوگ ہیں اچھے صفات ہیں ان کے اندر ہاں جی سخی لوگ ہے کرم والے ہیں خاندانی لوگ ہیں اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے اس وجہ سے بھی لوگ نکاح کرنے کا خواہش کرتے ہیں تیسری چیز ہے والی جماع کبھی کبھار انسان نکاح کرتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ اس کی خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو خوبصورت ہے تو اس وجہ سے میں نکاح کر لوں اس کے ساتھ یہ تین چیزیں یہ ہو گئی والی دین ہا اور کبھی کبھار انسان نکاح کر لیتا ہے کسی عورت کے ساتھ اس کے دین کو دیکھ کر دینداری کو دیکھ کر کہ بڑی دیندار لڑکی ہے یا عورت ہے کسی دیندار خاندان سے تعلق لہذا تو اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے یعنی یہ چار صفات میں سے کوئی نہ کوئی اگر چاروں پائی جائے کسی کے اندر تو کیا ہی بات ہے پھر نور ہونا نور ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں جو پہلے گزر چکی ہے ان کو زیادہ اہمیت نہ دو اہمیت والی چیز کیا ہے فض فور رضاطین تم اپنے آپ کو کامیاب بنا دو نکاح کرتے ہوئے ایسی عورت کے ساتھ جس کے اندر دین ہو دینداری ہو دین کو سمجھتی ہو دین پر عمل پیرا ہو ہاں جی نمازی ہو روزہ رکھتی ہو دین کے معاملات میں اس کا شوق ہو یہ نہیں کہ دنیا کے ساتھ شوق ہے ہاں اور ایش و ع کے ساتھ شوقین ذات دین عورت کے ساتھ نکاح کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا دو تربت یاداخ تمہارے دونوں ہاتھ یہ دعا ہے حلاق نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے عرف میں یہ تعجب اور حص عالل امر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گردالو دو اس سے مراد یہ بدوان نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ تاکید کے لیے بات اور تمبیر کی لیے کی جاتی ہے اللہ کے بندے جاگ جاؤ کیا کر رہے ہو ہاں لہذا اس پوائنٹ کو پکڑے جب بھی نکاح کرو تو دیندار عورت کو تلاش کرو دیندار خاندان والی عورت سے شادی کر لو وجہ یہ ہے کہ دیندار ہوگی تو پھر سارے کے سارے معاملات درست جا رہے ہوں گے کیونکہ سب سے کامیابی کس میں ہے دین میں ہے باقی یہ ہے کہ کل کو اولاد ہوگی تو اولاد بھی دیندار گی سارا کا سارا نسل ٹھیک چل رہا ہوگا کیونکہ پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے جب ماں تربیت والی ہو دیندار ہو تو بچے بھی دیندار آئیں گے ان پر بھی اس کا اثر ہوگا متفق عالی تو لہٰذا یہ حکمت بیان کی گئی یہ نکاح انسان کر لیتا ہے تو اس میں بل احتیاط یہ کرے کہ دندار عورت سے کیا کرے شادی کرے متفق علیہ ابن عبد الله ابنی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابنی عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنيا كلها كله متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه قواه مسلم امر ابن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دنیا کو لہ متا یا کلامتا دنیا ساری کی ساری ایک ساز و سامان ہے جی یعنی متمت قلیل متا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا فائدہ بہت تھوڑی مدت کے لیے ہے یعنی آپ کی زندگی تک محدود ہے دنیا سے رسوت ہو گئے بس دنیا رہ گئی ادھر یہ کوئی اور استعمال کرے گا دنیا ساری کی ساری ایک متا ہے متا اصل میں اس شوڑے کو کہا جاتا ہے جس سے برتن عورتیں دھوتی ہے یا صاف کرتی ہیں ایک صافی سی کپڑا سا ہوتا ہے یہ متا ہے جس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی تو دنیا کی بھی یہی حیثیت ہے اللہ کے ہاں دنیا ساری کی ساری ایک ساز و سامان ہے ہاں جی ایک ضرورت کی چیز ہے لیکن بہترین ساز و سامان کیا ہے جو انسان کو زندگی میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے المارح نیک عورت ہے بہترین دنیا کے ساز و سامان میں سے ہاں جی نیک عورت کا نصیب ہونا نیک عورت ملنا یہ کیا ہے یہ بہترین ساز و سامان ہے کیونکہ اس کے اثرات آپ کے ساتھ قبر میں بھی ہوں گے آخرت کی زندگی میں بھی ہوں گے دنیا میں بھی ہوں گے نیک عورت ہوگی تو سارے کے سارے معاملات درست جا رہے ہوں گے انسان کی زندگی خوشی کے ساتھ گزر رہی ہوگی کیونکہ عورت کیا ہے نیک ہے تو عورت کا نیک ہونا یہ مرد کے لیے نیک ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے اس کے اولاد بھی نیک ہو جائیں گی ہوا مسلم تو لہذا اشارہ کر دیا کہ نکاح تو کرنا ہے ایک ضرورت ہے زندگی کا لیکن نیک اور دیندار عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے اس کو دیکھا جائے فی ذاتی متفق یہ عورت کو بہتر ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند صفات بیان کیے کہ بہتر عورت بہترین عورت کون ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حرض روایت کرتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین عورتیں یعنی اس سے مراد خیر النسا اس سے مراد کیا ہے اگر چین کرا ہے لیکن اس میں مضاف الہ مقدر ہے خیر و نسا عرب میں سے بہترین عورتیں عربوں کے بہترین عورتیں وہ ہے رقیبن البل جو کہ وہ سوار ہوتی ہوں گی کس پر اونٹوں پر جس کو اونٹ پر سوار ہونے کی سواری آتی ہو اور اونٹ پہ سوار ہو کر ڈرنا لگتا ہو اس کو کیونکہ زندگی میں سفر بھی پیش آتے ہیں ضرورت پیش آتی ہے تو پیدل عورت کو چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر عورت یہ ہے کہ وہ اونٹ پر بیٹھ سکتی ہو اور اونٹ پر سواری کر سکتی ہو جب اونٹ پر بیٹھ جائے گی تو انسان جس کا خاوند ہے بھائی ہے وغیرہ وہ سارے بے فکر ہو جاتے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے تو سفر گامزن ہو جاتا ہے منزل مقصود کی طرف آسانی سے بندہ پہنچ سکتا ہے یعنی کم از کم عورت کیا نہ ہو ڈر نہ ہو تو بہترین عورتیں وہ ہے جو کہ وہ دلیر ہو اور اونٹ پر بیٹھ سکتی ہو یعنی سواری پر راکیبنا العبل پیر فرمایا صالح و قریش قریش میں سے صالح عورتیں ہوئے نیک عورتیں ہوئے احناہو علا ولد فی صغری مشفق مشفقت کرنے والی ہو احناہو حنین سے ہے وہ عورت صالح ہے قریش میں سے جو کہ اپنے بچپن میں اپنے بچے پر کیا ہو جب بچہ چھوٹا ہو وہ اس پر شفیق و شفقت کرنے والی ہو مطلب کیونکہ اس وقت وہ بچہ شفقت کا محتاج ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ماں ل... آ کر اس کو سنبھال لیتی ہے اس کو پیار دیتی ہے شفقت کرتی ہے آجی. ہر لحاظ سے اس کا کیا کرتی ہے خیال رکھتی ہے یہ قریش میں سے بہترین عورت وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں پر کیا کرنے والی ہو شفقت اگلی صفت یہ ہے وہ ارآلہ جن فیضات یدی اور رعایت کرنے والی ہو حفاظت کرنے والی ہو اپنے خاون کے بارے میں فیضات یدی ہی اس چیز کے بارے میں جو کہ اس کے ہاتھ میں ہو یعنی خاون کا مال جب عورت کے پاس ہو تو خاون کے مال میں خیالت نہیں کرتی خاون کے مال کو وہ کیا کرتی ہے سنبھال کے رکھتی ہے یہ نہیں ہے کہ خاون کا مال آ گیا ہاں جی اس بیچارے نے تنخواہ لے لی اور بیگم کو دے دی کہ سنبھالو ہاں جی تو ہفتے کے اندر اندر پوری تنخواہ مہینے کا خرچہ اڑا دیا اپنے عیاشیوں پر اور اس کو کہہ رہی ہے کہ چلو لیاؤ ابھی جہاں سے بھی ہو وہ بیچارہ پھر دائیں بائیں حرام کمانے کے کیس میں لگتا ہے چکر میں لگتا ہے ایسا نہیں بہتر عورت یہ ہے کہ مال خاون کا جو اس کے پاس آ جاتا ہے ہاں جی تو اس کی کیا کرے حفاظت کرے اس کو اڑائے مت اس کی اجازت کے بغیر نہ استعمال کریں متفق تو یہ چند احادیث ہے نکاح کے حوالے سے اور اس کی افادیت کے حوالے سے اور یہ بھی بتا دیا کہ نکاح اس کس طرح عورتوں سے کرنی چاہیے اور عورتوں کی صفات اچائی والی صفات کیا کیا چیزیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اگلے حادیث رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فتنة على الرجال من النساء متفق حضرت بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے میرے جانے کے بعد میں نے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ایسا فتنہ کی بہت زرر والا ہوجال وندوں کے حق میں منسائی من عورتوں سے یعنی اگر میرے جانے کے بعد مردوں کے لیے سب سے بدترین فتنا ہوگا تو وہ عورتوں کا ہوگا کیونکہ دو چیزیں ہیں جب بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں یا اختلاف پیدا ہوتا ہے یا قتل قطع ہو جاتا ہے خدا نخواستہ ہاں جی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں لوگ یہ دو چیزوں کی وجہ سے مارتے ہیں یا غیرت کے نام پر عورتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا مال اور دولت کی وجہ سے ہوتا ہے زمین ہے مال ہے دولت ہے اس وجہ سے لوگ جو ہے نا پھر قتل و قطول بھی کر لیتے ہیں تو یہ فتنہ ہے فتنہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر نارامی آ جاتی ہے گھر پجڑ جاتے ہیں لوگ اپنے علاقے چھوڑ دیتے ہیں پھر دشمنیاں ہوتی ہے نسل در نسل یہ فساد چلتا رہتا ہے تو سب سے بڑا فساد ہاں بن اسرائیل میں وہ عورت کی وجہ سے فساد برپا ہوتا تھا اور اسی وجہ سے وہ فساد پھیلا تھا وہاں تو میرے امت میں بھی میرے جانے کے بعد اگر بدترین اور ضررترین مردوں کے حق میں جو فتنہ کوئی ہوگا تو وہ عورتوں سے اٹھے گا اس شریر عورتوں کی وجہ سے یہ فتنہ اٹھے گا متفق نہ مطلب یہ ہے کہ عورتیں کیا ہو جائیں گی بے باک ہو جائیں گی بے پردہ ہو جائیں گی ہاں اسی وجہ سے پھر فتنے کڑے ہو جائیں گے اللہ رب العزت یعنی راہم فرمائے تو یہ فتنے جو ہے فتنوں کا دور جب آ جاتا ہے یہ قیامت کی کس میں سے ہے نشانیوں میں سے ہے متفق نارے وان شاہدین القدری رضی اللہ تعالیٰ نو یہاں سے انشاء کل سبق کا آغاز کریں گے تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا بڑھ کے انشاءاللہ ماگے ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ اگر زیادہ تفصیل میں ہم چلے گئے تو پھر کتاب جو ہے نا آدھی بھی نہیں ہونی انشاءاللہ اسی طرح چلیں گے اور اس میں آپ بتائیں کہ کوئی لفظ وغیرہ کوئی مشکل ہے یا جس کا معنی کوئی مشکل ہو لفظ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ میسج کر کے آپ لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو انشاءاللہ اللہ جی سبحان ربک رب العزت عزت عماءفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب الحمۃ